الحمدللہ رب العلمین وسلاۃ والسلام عالیہ سید الانبیاء ابل اما اماں بات چل رہی تھی پانی کی طہارت کے حوالے سے کہ اگر پانی کثیر مقدار میں موجود ہو اور اس میں تھوڑی سی نجاست گر جائے تو پانی پاک ہی رہتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہاں نجاست اتنی زیادہ ہو کہ وہ پانی پر غلبہ پا لے پانی کے رنگ پر نجاست کا رنگ غالب آ جائے یا پانی کے ذائقے پہ نجاست کا ذائقہ غالب آ جائے یا پانی کی بو پہ نجاست کی بو غالب آ جائے پھر جتنا مرضی پانی ہو وہ نہ جاتا ہے اور جو تھوڑا پانی ہے قلیل مقدار اس میں اگر ذرا سی بھی نجاست گرے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرستِ قدا عہد و منامی ہی خدا مثلا حطہ یک صلاحات خلا خمرات ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وہ برتن میں نہ ڈال دے پانی کے برتن میں بالٹی ٹب وغیرہ جس میں پانی رکھا ہے اس سے پانی نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ پانی کے اندر نہ ڈالے جب تک اس کو تین مرتبہ دھو نہ لے پہلے برتن کو تھوڑا سا ٹیڑا کر کے اپنے ہاتھ پر ڈے لے ہاتھ کو دھو کے تین مرتبہ اچھی طرح پھر اس میں ہاتھ ڈالے پانی میں کیوں فرمایا تھا ان نہ ہو لا یہ دری این باتت کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ رات اس کا ہاتھ کہاں کہاں گھومتا رہا ہے یعنی اس قدر احتیاط سکھائی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی نجاست کہیں پانی کو خراب نہ کر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الرجل الرجل بفضل بفضل مرد عورت دونوں نے غسل جنابت کرنا ہے آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اور عورت آدمی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے ولیغ تریفہ جمی ہاں اکٹھے اگر غسل کریں تو پھر ٹھیک ہے کوئی حل لیکن بچے ماندہ باقی ماندہ پانی سے نہیں کیوں بے احتیاطی میں وہی وہ جنابت والا پانی ٹب میں یا بالٹی میں وہ گرا کے اور اس کو خراب کرے اگر احتیاط ہو کہ پانی جو ہے غسل والا وہ استعمال شدہ پانی واپس صاف پانی میں نہ گرے پھر کوئی حرج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا تو وہ کہنے لگی لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت جنوبان میں جمبی تھی میں نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کا جو بچا ہوا پانی تھا اس سے آپ غسل فرما رہے ہیں تو فرمایا پانی جمبی نہیں ہوتا یعنی پانی اپنے آپ ناپاک نہیں ہو جاتا ہاں اگر اس میں استعمال شدہ پانی یا کوئی نجاست والی چیز گرے گی تو تب وہ ناپاک ہوگا اگر احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے پھر کوئی حرج نہیں آج तो تو ویسے ماشاء का ترقی کا دور ہے وہ برتنوں کا سلسلہ ہی کھلی ٹوٹی کھولی شاور اور ہاں کچھ گھروں میں سردیوں کے موسم میں جہاں وہ پانی الگ سے گرم کیا جاتا ہے گیزر وغیرہ کی سہولت نہ ہو تو پھر وہ پانی بالٹی کے اندر مکس کر کے لاتے ان کو یہ مسئلہ پھر بھی پیش آ سکتا ہے تو بہرحال حصہ مختصر یہ کہ پانی اگر کلیل مقدار میں ہو تو اس میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے وہ نجس ہو جائے گا چاہے اس کا ذائقہ رنگ بو وغیرہ نہ بھی بدلے اور اگر پانی کثیر تعداد میں ہو جس طرح کہ میں نے کل حدیث سنائی دو کلے یا اس سے زائد پھر تھوڑی بہت نجاست کے گرنے سے پانی کو فرق نہیں لگتا جب تک پانی غالب ہے تو وہ پانی ہے اور جب اس پہ نجاست غالب آ گئی تو پھر وہ پانی نہیں وہ نجاست کے ہی حکم میں ہوگا اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہوئے بماڑی